بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا بے مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ خلاقات وجا ظلم واطب بربهم یعدلون سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا روشنی کو بنایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں وہ دات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مقرر وقت مدت مقرر کی اور ایک مقرر مدت اس کے پاس ہے پھر تم شک کرتے ہو وہ آباد یا پھر اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں یا علم سر رقم و و وہ تمہاری پوشیدہ اور اعلانیتاً باتوں کو جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہوتی آیات من آیات اور رب ہم اللہ کا نمنحا اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں فقت کرتا جب حق ان کے پاس آیا مَا كَانُوا بِهِ ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے علم یارو کملک نام قبل کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے اتنی صدیاں اتنے زمانے ہلاک کر دیے کہ جن کو ہم نے زمین میں وہ کچھ دیا تھا وہ اقتدار دیا تھا جو ہم نے انہیں نہیں دیا وہ ار صلی اللہ علیہ اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی وجا انہارا تجریم انتخیم اور ہم نے دریا بنائے جو ان کے نیچے سے بہتے تھے فاہلک نہ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا وہ انشا نام قرآن اور ان کے بعد ہم نے نئے زمانے پیدا کیے یا نئے لوگ پیدا کر دیے ساری قومیں جو پہلے ہلاک ہوئی ہیں ولون علیہ کا کتاب فلاں صحب عیدیم اور اگر ہم اپ پر کتاب نازل کر دیتے کاغذ میں اور وہ ان کو اس کو اپنے ہاتھ سے چھوتے لا قال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين تو کافر یہ ضرور کہتے کہ یہ واضح جادو ہے۔ وقالو لولا انزل عليهم ملك اور انہوں نے کہا کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ولو انزلنا ملك لخذي الامر ثم لا ينذرون اور اگر فرشتہ نازل کر دیا جاتا تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا اور پھر اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو کام تمام کر دیا جاتا پھر وہ ڈھیل نہ دیے جاتے مہلت نہ دیے جاتے وََ اللہ جا راج الن وسن علیہ البسون اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو اس کو بھی ہم آدمی ہی بناتے اور پھر ان پر وہی خلط ملت کر دیکھے جو اپنی جانوں پر خلط ملت کرتے ہیں وَلَقَدْ اِسْتُحْزِعَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّهِ نَسَخِرُ مِنْهُمْ مَا كَانُ بِهِ اسْتَحْزِعُونَ اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا ان رسولوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے تھے تو جن لوگوں نے ان میں سے مذاق کیا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس چیز کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں لوگ کوئی نہیں تو اسی عذاب نے فکانہ حاکمت المقدین کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کہ جٹرانے والوں کا انجام کیسا ہوا پلم واپس ما ماوا کیول ارب کہہ دیجئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے کل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے کتب علی نفسی الرحمہ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے لا یجمعنکم الا یوم القیامت الا ریب فیه وہ تم کو ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے وله ما سقنا فی اللیل و اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے آسمان میں دن میں اور رات میں وہ ہوا سمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے پل آغیر اللہ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا میں کوئی دوست بناؤں وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وہ ہوا یوتھ علم اور وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا پل کہہ دیجیے انی تو ان اکونا اول من اسلم کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جو موتی ہوا اسلام لے آیا ولا تَقُونَنَّ من مشرقین اور مشرقوں میں سے نہ ہو جائیے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں یوس رف ان دن جس سے وہ اس دن وہ عذاب ہٹا لیا گیا یقیناً اس پر رحم کیا گیا و دال فوز المبین اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس, کو اس کے سوا کوئی اور ہٹانے والا نہیں ہے اور اگر وہ آپ کو خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وہ القاہ رف کا عباد ہی وہ الحکیم اور وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے اور وہ بہت زیادہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے کل ایو شعین اکبر الشہاد کہہ دیجئے کہ گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے کل اللہ شہید و بینا کم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے و اوہاد قرآن کم بھی و مم بالا وہ اور میری طرف یہ قرآن نادل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اس کے ذریعے ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ پہنچا کم لدرا <اُخْرَى> کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الا ہے کل اشحد کہہ دیجئے کہ میں گواہی نہیں دیتا کل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد یقینا وہ تو صرف اور صرف ایک ہی الہ ہے بری ام اور یقیناً میں اس چیز سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو <تصفيق> هم يعرفون كما يعرفون ابنا <احو> وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو <تصفيق> خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون <تصفيق> وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہ لائیں گے اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے جميعا اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے كنتم پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تمہارے وہ شرقہ کہاں ہیں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ثُمَّ لَمْ تَقُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ پھر ان کا فریب اس کے سیوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرق نہیں تھے شریک ٹھہرانے والے نہ تھے اندر دیکھئے کہ افقاذبو علا انفوسیہم کیسے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ بولا وضل اور ان سے گم ہو گیا جو وہ چھوٹ بنایا کرتے تھے گھڑا کرتے تھے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف غور سے سنتا ہے واج اللہ قرب اکن اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے یکس سے کہ وہ اس کو سمجھیں وفی آزان بکرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے كُلَّ اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں سب نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان اس پر نہ لائیں گے. حتیٰ کا کا, حتیٰ کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں یقولین اِلَّا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو صرف پہلے لوگوں کے قصے سے کہانیاں ہیں انہ عنه, عَنْهُ اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے عَلَى النَّارِ کاش کے آپ دیکھ لیں جب وہ روکے جائیں گے آگ پر تو يَا یا ردو ود بھی آیاتی اور وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جٹرائیں گے اور ہم میں سے ہو جائیں گے بل يُخْفُونَ مِن قَبْلَ بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے وَلَوْ اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی وہ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا وَإنَّهُمْ اور لق وہ جھوٹے ہیں کال حیات النیہ اور وہ کہیں گے کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں ولاف رب کاش کے آپ دیکھ لیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے کالا علیہ الحق تو وہ کہے گا کیا کہ یہ حق نہیں ہے کالو بال و ربینا وہ کہیں گے کیوں کہ نہیں ہمارے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہے یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جٹلایا جب ان پر اچانک قیامت آن پڑی کالو تو انہوں نے کہا یا حسرت نا علامہ فرتنا حسرت کی افسوس اس پر جو ہم نے کوتا کی وہ ہم اس دنیا میں اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے الا سا یا خبردار جو وہ اٹھاتے ہیں وہ بہت برا ہے امل حیات دنیا البوم والا اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر خیل اور غافل کرنے والی ول دار الاخرۃ خیر للذین یتقون اور یقینا آخرت والا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے قد نعلم ان انه لا يحزنک الذی یقولون یقینا ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز غمزدہ کرتی ہے وہ بات غمزدہ کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں لَا كِنَّ بِآيَاتِ اللَّهِ یہ آپ کو نہیں جاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے رسول جٹلائے گئے فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُّو. تو ونھو نے جٹلائے جانے پر صبر کیا واعوذو اور وہ تکلیف دیئے گئے حتا عطاهم نصرنا حتا کہ ان پر ان کے پاس ہماری مدد آن پہنچی والا مبدل کلمات اللہ اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے والا قد جاءک من نبئ المرسلین اور البتہ تحقیق اپ کے پاس رسولوں کی خبر آن پہنچی ہے وان کان قبر عليك اعراضهم اور اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا گرا گزرتا ہے تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ زمین میں کوئی شرنگ یا آسمان میں سیری لگائے اور ان کو نشانی کوئی لا دے و شاہ اللہ جما اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کرتا فلا من الجاہرین پس آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون یقینا جواب وہ لوگ دیتے ہیں یا قبول وہ کرتے ہیں جو کہ سنتے ہیں اور مردے اور جو مردے ہیں اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے وقالو لولا انزل نزلا علیہ آیہ من ربی اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی نہیں جانتے چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح امتیں ہیں اکٹھے کیے جائیں گے وہ اللہ دینا کدا بھی آیاتی اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو بہرے اور گمگے ہیں اندھیرے اندھیروں میں ہیں میں شاہ اللہ جس کو اللہ چاہے اس کو گمراہ کرتا ہے اللہ کا عذاب آئے اوت کو مسا یا تم پر قیامت آ جائے اللہ ان تم سالقین کہ اللہ کے سوا تم کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بل ای تدین بلکہ اسی کو تم پکارو گے تَدْعُونَ إِلَيْهِ تو جس کی طرف تم اسے پکارو گے اگر اس نے چاہا تو اسے دور کر دے گا مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے بھیجا جو آپ سے پہلے تھیں فأخذناهم لعلهم پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ آزمایا پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں فلولا اس جاہم تدرعو پھر انہوں نے آجی کیوں نہیں کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا ولاکن فسط قُلُوبُهُمْ اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ود اللہ یا ما مالون وَزَيِّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے لیے وہ کچھ مزیر کر دیا جو وہ عمل کرتے تھے فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ قُلِّ جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا ا حتیٰ کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو وہ دیے گئے تھے اقد نا تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا فائدہ ہوں تو وہ نا امید اور مایوس ہو گئے ضالام تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا الحمد للہ رب العالمین اور تمام تر تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے قُلْ اِنْ اللَّهُ سَمْعَكُمْ عَلَى مَنْ غَيْرُ اللَّهِ بِهِ کہ دیجئے کہ خبر دو مجھے کہ اگر اللہ تعالی تمہاری سمعت و بسارت کو لے جائے اور تمہارے دنوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں یہ سب کچھ لوٹا دے ان در فن سریف دیکھ ہم کیسے نشانیاں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں پھر پھیر کر بیان کرتے ہیں سم یسون پھر وہ منہ مو موڑتے ہیں رختے ہیں کہ دیجیے کیا دیکھا تم نے کہ اگر تم پر اللہ کا آزاد اچانک آ جائے یا خلدم کھلا آ جائے کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا مبان ورسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں فمن امن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو جو ایمان لے آیا اس نے اپنی اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے ولدین اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا ان کو ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے نافرمانی فرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب چھوئے گا کہہ دیجیے کہہ دیجیے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں ہوں کہ میں ہوں. اِن اللہ ما میں تو صرف اس چیز کی کرتا ہوں جب میری طرف کی کرتا گئی قل کہ دیجئے کیا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے وہ اندر بھی ہلدیم اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا سفارشی نہیں ہے تاکہ وہ بچیں. وَلَا رَبَّهُم <بَجْحَا> اور نہ آپ دھتکاری نہ دور کیجیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اس کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے ما عليك من حسابهم من شيء آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے وما من حسابك عليهم من شيء اور اپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں ہے فتتردوهم فتكون من الظالمین تو دور کرے ان کو ٹھٹھکارے ان کو تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا وقذالک فتننا بعدہم ببعض اور اسی طرح ہم نے بعض کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ازمایا احا من تاکہ وہ کہیں کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان سے اللہ نے احسان کیا علیہ صلاحب علمساکرین کہ اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں وَإذا يؤمنون فقل تاب من بعده غفور کہ یقینا تم میں سے جس نے بھی کوئی برا کام کیا جہالت کے ساتھ پھر اس نے بات اس نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقینا وہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وقذالک نفصل الآیات ولتستبين سبيل المجرمین اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذين تدعون من دون الله کہہ دیجئے کہ میں منع کیا گیا ہوں کہ میں ان لوگوں اس بات سے کہ ان لوگوں کو میں پکاروں لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اللہ تم کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا قدل تو ادن یقینا میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا ماں انا مختدین اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا پل ان کہہ دیجیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے وعدے دلیل پر ہوں وقدب تم بھی اور تم نے جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو ان اللہ للہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے یہ قص الحق وہ حق بیان کرتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے پل کہہ دیجئے لو ان تاجر تو استعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل कह दीजिए لو عندنا علم وما عندهم مفاتيح الغیب لا يعلمها الا اللہ اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جس کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ویعلم ما في البر والبحر اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو سمندر میں ہے وَمَا تَسْقُتْمِ وَرَا قَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے وَلَا حَدَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْمِ وَلَا يَعْبِسٍ اور نہ ہی کوئی دانا ہے زمین کی اندھیروں میں اور نہ تر اور نہ خشک اللہ فی کتاب مبین مگر وہ واضح روشن کتاب میں ہے وَهُوَ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ <نحار> وہی ذات ہے جو تم کو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن کو کرتے ہو ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى عَجَلٌ مُسَمَّا پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مدت پوری کی جائے ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کے طرف تبھارا لوٹنا ہے ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِم پھر وہ تم کو خبر دے گا اس چیز کی جو تم کرتے ہو